تباہ برباد کیا جائے یہ بھی اسی چکر میں اور وہ بھی اسی چکر میں اللہ تبارکر چکر پیدا کر دے اور چکر کھاتے رہے تو کیا کرتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں تو یہودیوں میں اور مشرکوں میں بڑا گٹ جوڑ ہے بڑا تال ہے اور یہ مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں ہاں عیسائی عیسائیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو نسرانی ہے وہ قریب ہیں مسلمانوں سوال یہ ہے کہ پھر پوسنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا قرآن حکیم کے بیان کے بالکل خلاف ہے اس لیے کہ وہاں پر جو کچھ تباہی کا ننگا ناچ نچوایا گیا اور جو ظلم و ستم کیے گئے کوئی صاحب دل آدمی اس کو سن کر کے ایسا نہیں رہ سکتا کیا اور قرآن حکمت بتاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے قریب ہے جواب اس کا دے دیا گیا ہے کہ وہ عیسائی جس کے اوپر یہودیت غالب نہ آ گئی ہو جائے جتنے بھی عیسائی تھے مسلمانوں کے خلاف نظمہ حقیقت میں عیسائی نہیں تھے سب کے اوپر یہودیت والی یہ تھا اس بارے کا جس اللہ تبارک ہمیں نیک نے اس مجھے حضرات پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سعید روحوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کو سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں جب مسلمانوں کو کافی ستایا جانے لگا تو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سے ہجرت کی اجازت مانگی ہجرت کی اجازت مل گئی ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی لیکن امر ابنیاس جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ان کی قیادت میں ایک وقت حبشہ پہنچا اور وہاں کے بادشاہ جس کا نام اسحمہ تھا اور لقب نجاشی تھا مطالبہ یہ کیا کہ ہماری قوم کے کچھ بھگوڑے جو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں تمام گیا ہیں اور اپنے آبا وزداد کے دین سے پھر گئے ہیں تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بادشاہ در حقیقت ہم لوگ جاہل تھے کمزور تھے حلال اور حرام کی تمیز ہمارے پاس نہیں تھی ہم مردار کھاتے تھے لڑکیوں کو زندہ دربور کر دیا کرتے تھے اور بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر تھیں لیکن اسی دوران ہمارے درمیان ایک نبی آیا اور اس نے ہمیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی ہمیں ایک صحیح دین سے روشناس کرایا ہم اس پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لانے کے بعد ہماری قوم نے ہمارے اوپر ظلم جور کی انتہا کر دی لہذا ہم لوگ اپنا ایمان بچا کر کے آپ کے ہاں آ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو مکہ سے جو وقت امر اکنیاز کی قیادت میں گیا تھا صاف یہ کہہ دیا کہ ہم ان لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیجنے والے نہیں لوٹانے والے نہیں عمر ابن نیاس بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا آنا اتنی دور بیکار ہوا اس کے بعد انہوں نے بہت غور و فکر کیا اور اس کے بعد ایک بات نکالی کہا کہ چل کر کے ہم بادشاہ سے یہ کہیں گے کہ ان سے پوچھو یہ آپ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے یہ آپ کے نبی کو ابن اللہ نہیں مانتے سن آف گاڈ نہیں مانتے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے آپ کے پیغمبر کے بارے میں ان کے خیالات صحیح نہیں ہیں پھر وقت پورا کا پورا بلایا گیا ترجمانی کے لیے پھر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ان سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت جعفر تیار بہت پریشان ہوئے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ اگر ہم بیان کر دیتے ہیں تو یہ موقف تو عیسائی موقف کے بالکل خلاف ہے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے سور مریم کی تلاوت شروع کر دی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بیٹھے علماء ہیں نجاشی کے ساتھ ساتھ روتے روتے سب کے کی ہچکیا بد گئی اور اس کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ اس کلام میں کہا گیا ہے عیسا علیہ السلام کے بارے میں عیسا علیہ السلام اس دن کے سے بھی بڑھ کر نہیں جو کچھ بیان کیا قرآن نے بس وہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی علماء کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ کی آیات سنی جو رسول کے اوپر راضی ل کی گئی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور زار قطار رونے لگے اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو لا تحرمو طیبات ما اللہ لكم و اے ایمان والو جو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دے دیا ہے اسے تم اپنے اوپر حرام مت کرو اس ایت کا شان نزول یہ ہے ترمیزی شریف میں ایک روایت ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ وسلم کی خدمت اللہ کے رسول جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرا جو نفسانی جذبہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے لہذا میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرا نفسانی جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے لہذا میں نے اپنے اوپر کو حرام کر لیا ہے تو کہ یا لا تحرموا یہ بات ایمان اللہ کی اے ایمان والو اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے تم اسے اپنے اوپر حرام کرنے کے مجاز نہیں ہو یہ بچے اوپر پریشان کریں گے خاموش کرو ان کو بچوں کو یہاں بچوں کو بھی سامنے سے ہٹا دو یہ بچے شرارت کریں یا ہٹاؤ ان کو جس چیز کو اللہ تبار تعالی نے حلال قرار دے دیا ہے کوئی اس بات کا مجاز نہیں کہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے یہاں تک کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بچے بچے بہت کر کر کر رہے رہے ہیں ہیں مائک رہا ہے دوسرے کا بھی علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو یا حضرت ماریا قبطیہ کو حرام کر لیا تھا یہ دو روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کر لی تھی ایک روایت میں شہد کا تذکرہ ملتا ہے اور دوسری روایت میں حضرت ماریاتی جو آپ کی لونڈی تھی ان کا تذکرہ ملتا ہے تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے نبی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے اسے تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو کیا تمہیں اپنی بیویوں کی مرضی مطلوب ہے میری مرضی چاہتے ہو میری خوشنودی چاہتے ہو یا اپنی بیویوں کی مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی بیویوں سے آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن واللہ غفور رحیم اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اپ کو maaf کر دیا۔ یہاں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایک نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرے۔ یہاں صحابی نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب گوشت کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو حرام کرنے والے؟ شاید یہاں کے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا اگر وہ قرآن کو پڑھتے تو کم سے کم اپنے اوپر وہ گوشت کو حرام نہ کرتے اور جانتے ہیں انہوں نے گوشت کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا ایک ہندو مرید کی محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیویوں کی محبت میں ایک چیز اپنے اوپر حرام کی تھی آپ پر ڈانٹ پڑی کہ آپ اپنی بیویوں کی محبت میں ہماری ایک حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا رہے ہیں شاید پیر صاحب نے قرآن نہیں پڑھا تھا اگر پیر صاحب کے سامنے قرآن حکیم ہوتا تو کتان گوشت کو اپنے اوپر حرام نہ کرتے وہ بھی ایک مرید کی محبت میں نبی اپنی بیویوں کی محبت میں ایک چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہے جو چیز اللہ نے حلال کی تھی تو اس پر ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ تمہیں اختیار نہیں ہے تو یہ بابا کو کس نے اختیار دے دیا کہ گوشت جو کہ اللہ نے ہلال قرار دے دیا تم اپنے اوپر حرام اس کا مطلب انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور وہ بھی یہاں تو جو امت کی ہیں ان کی محبت میں نبی پاس نے چیز حرام کی تھی اپنے اوپر یہاں تو ایک ہندو مرید کی محبت میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا اور یہ بھی ہے کہ گوشت جب ہلال ہے تو گوشت کو کھا کر کے آپ مسجد میں جا سکتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے اور کعبہ میں بھی گوشت کھا کر کے آپ جا سکتے ہیں گوشت کھا کر آپ ہزر اسمد کو جا کر بوسا دے سکتے ہیں رکنے یمانی کو چھو سکتے ہیں حضر اسمد کو بوسا دے سکتے ہیں خانے کعبہ میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے معزز گھر ہے سب سے محترم گھر ہے اور مسجدوں کے بارے میں تو کہا کہ اللہ کے نزدیک زمین میں سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں اب جب ان اچھی جگہوں پر گوشت کھا کر کے آدمی آ سکتا ہے تو یہ کس نے کہا کہ تم اس بابا کے مزار کے اوپر گوشت کھا کر نہیں جا سکتے یہ کس نے حرام کیا اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا کس نے حرام کیا گوشت کو کیا کوئی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا مجاز ہے جب نبی کو اختیار نہیں تو ایرے گیرے نتھو خیرے ان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ ان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے ان کو بالکل اختیار نہیں کہ وہ اللہ تبارک کو تعال کہ حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرے لیکن برا ہو تصوف کا کہ اسی تصوف کے راستے سے صوفی کے راستے سے رہبانیت اسلام کے اندر داخل ہوئی جس رہبانیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا رہبانیت رہ اسلام اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ معاشرہ چھوڑ کر کے آدمی جنگل میں نکل جائے پہاڑوں کے اندر جا کر کے رہنے لگے اس کو اسلام کے اندر حرام قرار دے دیا گیا تھا لیکن اسی تصوف کے راستے سے جو کام عیسائی راہبوں نے کیا تھا عیسائی پادریوں نے کیا تھا ہندو جوگیوں نے کیا تھا مذہب نے کیا تھا اور کے اور, اور بھد مت کے ماننے والے کے اور اسی طریقے سے جینس کے ماننے والے دگمبروں کے نقش قدم پر مسلمان بھی چلنے لگے اور انہوں نے جو ہے جائز لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جسے اللہ تبارک مطالعہ نے ان کے اوپر حلال کیا تھا تو یہاں خاص بات جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کو اختیار نہیں ہے اور ایک چیز کو جو اللہ نے حلال قرار دے دیا تھا اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو ڈانٹ پڑتی ہے تو کیا کسی دوسرے شخص کو چاہے وہ کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو اسے اختیار رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تبارک یہ نماز پڑھے تو پیٹ بتا کر جا سکتا ہے خانے کابا کا طواف کر سکتا ہے اور خانے کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آدمی اگر چاہے تو کسی سمت میں جائے اور کعبہ اس کے پیچھے پڑے مالیت نہیں ہے کعبہ کو پیچھے رکھ کر کے بھی آگے بڑھنا بالکل جائز ہے لیکن مزاروں کو ان ان قبروں قبروں کو کو ولیوں کے پختہ اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ وہ اہمیت ہم نے کعبہ کو بھی نہیں دی ہے ان لوگوں نے وہ اہمیت کعبہ کو بھی نہیں دی ہے یہاں جاتے ہیں تو جھکتے ہوئے جاتے ہیں وہاں جو کچھ ٹنڈ گن کرنا رہتا کرتے ہیں اور واپس لوٹنا ہوتا ہے تو اپنی تشریف بتا کر نہیں ہے لوٹتے تشریف اپنی بتا کر نہیں لوٹتے تشریف پیچھے رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سلام کرتے ہوئے جھکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ احاطہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی تشریف اس طرف گھماتے ہیں یہ سب کیا ہے قرآن میں یہ چیز ہے یہ حدیث میں ہے کس نے بنائی ہے یہ شریعت کس نے دیا ہے یہ قانون کس نے بتایا ہے یہ سب کچھ در حقیقت یہ تصوف کے راستے سے آئی ہوئی وہ چیز ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حکیم کی اس آیت کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قسموں کی حفاظت کے بارے میں تاکید فرمائی قسم در حقیقت تین قسم ہے اس کی ایک قسم کو یمین کہتے ہیں لغ قسم کی قسم اور دوسری قسم کا نام ہے یمین غموس اور تیسری قسم کا نام ہے یمین منعقدہ یہ تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں یمین لغ کسے کہتے ہیں آدمی بلا قصد اور ارادہ قسم کھاتا رہے خدا کی قسم ایسا نہیں کرتا خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا بلا قصد اور ارادہ آدمی جو قسم کھاتا رہتا ہے اللہ تبارکہ نہیں کرتا یہ اللہ کا احسان ہے ایک قسم قسم کی یمین غموس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک کام کر لیا ہے اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے پھر کسی کو فریب دینے کے لیے دھوکا دینے کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کام نہیں کیا اس کو ایک تمسیل سے ایک آدمی پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کر اپنے دوست دسترخان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اچھی طرح رکھے ہوئے اب یہ کھانے کا آدی کھانے کا رسیا کھانے کا شوقین اس لیے کہ وہاں چنا ہوا گوشت ہے روٹی ہے रायता ہے کدو کا حلوہ ہے انوا اقسام کی لذتیں ہیں جو انوا اقسام کے پکوان ہے جو دسترخان کے اوپر رکھے ہوئے کھا کر چلا ہے اب دوست اخلاقا پوچھ لیتا ہے کہ آپ تو اس وقت کھا کر نکلے ہوں گے تو یہ کہتا ہے خدا کی کسم میں نے نہیں کھایا ایک چیز کر کے نکلا ہے اور اس کے بعد کھانے کے چکر میں کسم کھا لیتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے یہ ہے یمین گموس اس پر کفارا بھی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے اس پر کفارا بھی نہیں توبہ توبہ سے یہ قسم بہت بڑا گناہ ہے اس کو کہتے آدمی نے ایک کام کر لیا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا پھر بھی قسم کھاتا ہے سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے فریب دینے کے لیے جانتا ہے کہ خراب مال ہے لیکن قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ یہ مال بہت ہی اچھا ہے فریب دینے کے لیے کسم کھا رہا ہے یہ یمین یہ قسم یمین گموز کہلاتی ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں سوائے تو بار استفاقے اور قسم کی تیسری قسم یمین منعقدہ ہے یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بات کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا آگے مستقبل میں, میں یہ کام نہیں کروں گا اس کے بعد اگر آدمی اس قسم کو توڑتا ہے تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا, اسے دینا پڑے گا. اگر وہ قسم کو توڑتا ہے کفارہ کیا ہے کفارا بتایا گیا کفارا یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے اوسط درجے کا یا کھانا اگر آپ نہیں کھلا رہے ہیں تو غلہ دے دیجیے औसत درجے کے غلّے کا اندازہ لگایا گیا ہے سوا چھ کلو سوا چھ کلو غلہ دس مسکینوں کو دے دو اور اگر غلہ نہیں دے سکتے کھانا نہیں کھلا سکتے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دو کھانا دے دو یا کپڑا دے دو وہ بھی اوسط درجے کا اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو یہ غلام آزاد کرو تو غلامی کا تصور تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی ریموٹ کارنر کے اوپر ہو ایسا گلامی کا رواج تاہم اب غلامی کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے غلام کے آزاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آدمی تینوں کام نہ کر سکے تو تین روزے رکھے اگر یہ کام نہ کر سکے ایام تین دن کے روزے رکھے یعنی اگر قسم کھا کر کے آدمی قسم توڑتا ہے یمین مناقضہ جس کو بولتے ہیں تو اس کا کففار ادا کرنا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دینا غلام آزاد کرنا وہ تو ہے نہیں اگر یہ دونوں تینوں کام نہ کر سکے تو اس کے اوپر تین دن کا روزہ ہے یہ قسم کا کفر ہے اس کے بعد کہا گیا کہ ایمان والو شراب جوا انصاب اور ازلام یہ سب تھناونی چیزیں ہیں ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو یہاں اللہ تبارک نے چار چیزوں کو رجس کہا ہے رجس جس سے طبیعت کو کراہت ہو مکرو چیز بے چیز نجس چیز اللہ تبارک کی نگاہ میں مقبوض چیز کون کون یہ کو اسلام شراب جوا انصاب اور ازلام شراب تو معلوم ہے آپ کو جوا بھی آپ کو معلوم ہے تیسرے انصاب کی تشریح میں نے اس سے پہلے کر دیا ہے شاید کل ہی کہ وہ جگہیں جہاں پر مشرقین بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے وہ انصاف کہتے ہیں جاہلیت کے دس آدمی برابر برابر پیسہ لگا کر کے ایک اونٹ خریدتے تھے سب کے پیسے برابر ہیں دسوں آدمیوں کے اور اس پیسے سے ایک اونٹ خریدا گیا اب اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو دس حصوں میں بانٹ دیا گیا اب سیدھا سادہ معاملہ تھا کہ دس آدمی ہیں ایک ایک حصہ لے لے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا دس حصے کر دیے گئے اس کے بعد دس تیر ہوتے تھے ترکش میں رکھے ہوئے تو سات تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا ایک دو تین چار پانچ گنتیاں لکھی رہتی تھی اور تین تیر خالی ہوتے تھے ان دسوں تیروں کو ترکش میں رکھ کر کے ہلا لیا جاتا تھا اس کے بعد کہا جاتا تھا چلو نکالو تیر ایک آدمی ایک تیر نکالتا ہے اگر اس تیر کے اوپر پانچ لکھا ہوا ہے تو پانچ حصے اس کے. آدمی نے تیر کو نکالا اس پر کچھ نہیں یہ ہے ازلام یہ آئے تھے کریما بتاتی ہے کہ لاٹری حرام ہے اس لیے کہ لاٹری کی شکل بےنی ازلام کی قسم ہے لاٹری حرام قرآن حکیم میں سب کچھ ہے غور کرو پھر اس کے بعد حادیث شریفہ دیکھو جو قرآن حکیم کی شرح ہے تمام مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے ادھر ادھر کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تو لاٹری بے انہی اسلام کی طرح ہے ازلام حرام ہے تو لاٹری بھی حرام ہے قرآن دازی دوسرے قسم کی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیویوں کو کہیں لے جاتے تھے تو لے جانے سے پہلے قرآن دازی کرتے تھے قرآن دازی میں جس کا نام نکلتا تھا قرآن دازی ایک الگ چیز ہے ازلام اور لاٹری ایک الگ چیز ہے دونوں کے اندر فرق ہے بیکن فرق ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ جوے کا اور شراب کا بڑا برا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے خاص طور سے تین اثرات تو بالکل واضح ہیں جسے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے شیتانداوت پی پیدا کرتا ہے ایک آدمی جیت رہا ہے ایک آدمی ہار رہا ہے ظاہر ہے کہ ہارنے والا دوسرے جیتنے والے کے خلاف بگزو اداوت تو رکھے گئی اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہارنے والا میں آ کر کے نکال لیتا ہے اور جیتنے والے کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے دل کے اندر ایک نقصان تو یہ ہے اور آدمی بالکل غافل ہو جاتا ہے وہ تو نائنٹی نائن کے چکر میں ہے کتنا کھینچو اور کتنا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہے وہاں اللہ تبارا کو کیا یاد کرے گا اس کی ساری توجہ روپیوں کے اوپر ہے تو ایک تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسرے وانی صلاح نماز سے غافل ہو جاتا ہے کب ازان ہوئی کب نماز ہوئی اسے کچھ خبر نہیں پتا یہ چلا کہ یہ تین چیزیں شراب سے اور جو سے پیدا ہوتی ہیں اور جس بھی کھیل کے اندر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے اس کھیل کا دیکھنا حرام ہے لہذا اگر کرکٹ کے اوپر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز فٹ ہوتی ہے تو اسی سے ملتا جلتا کوئی بھی چاہے پیدا ہوتی ہوتا ہے پیدا ہوتی ہے اور دیکھنے والا بھی اللہ کے قابل ہوتا ہے اور نماز سے بالکل قابل ہو جاتا ہے لہذا اس آئے کریما کی روشنی میں اگر کرکٹ کے اوپر حکم لگا دیا جائے تو یہ حکم بالکل صحیح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے احرام کے اندر شکار کھیلنے کی ممانعت فرمائی ہے حاجی گیا احرام کے اندر ہے ہے یہ کہ نہ تو شکار کر سکتا ہے معقول الرحم جانوروں کا جن کو کھایا جاتا ہے کوئی درندہ حملہ کرے تو مار سکتا ہے حالت احرام میں درندہ اگر کوئی حملہ کرے تو اس کو مار سکتا ہے کھانے والے جانوروں کو شکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اگر کوئی شکاری جا رہا ہے اور کسی جانور کے پیچھے ہے اور مہرم نے دیکھ لیا ہے کہ جانور اس طرف گیا ہے اور وہ پوچھتا ہے تو اس کے اوپر حدی لازم بتانا بھی جائز نہیں ہوگا مہرم کے لیے اور اگر بتا دیتا ہے یا شکار کر لیتا ہے تو جس طریقے کا جانور شکار کیا ہے اسی کا مسل جانور دینا ہوگا مثلاً اگر ہرن ماری ہے تو ہرن کا مسل بکری ہے بکرا دینا ہوگا ہدی کے اندر قربانی کے اندر بکرا دینا ہوگا اور اگر نیل گائے ماری ہے تو گائے دینا پڑے گا اس طریقے سے برابر کے جو جانور ہیں وہ کفارے میں دینا پڑے گا اور اگر اسے جانور نہیں ملتا تو پھر چند دانشور لوگ اچھے لوگ کچھ پیسہ متعین کریں گے دینا پڑے گا یا دانشور لوگ اور اچھے لوگ لوگ یہ کہیں گے کہ دریا کا شکار ہے اگر آدمی حالت کے اندر ہے تو مچھلی وغیرہ کا شکار کر سکتا ہے خشکی پر شکار تبارک نے یہ فرمایا کہ غیر ضروری سوالات مت کرو غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا صاحب کرام رضوان کا دور ایسا تھا کہ جب کوئی مسئلہ سچ مچ عمل کا آ جاتا تھا جس سے مقصد نہیں ہوتا تھا لیکن جب صاحب کرام کا دور گزر گیا تو فقہ کے جب مسائل پیدا ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ فقہ کی کتابوں میں ایسے ایسے فرضی مسائل موجود ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے مثلاً آپ فکا کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ایک مسئلہ نظر آئے گا کہ اگر کوئی آدمی صفا اور مروہ کے درمیان ننگے ہو کر کے صحیح کرے تو کیا اس کی یہ صحیح درست ہوگی اب بتائیے کہ ایک آدمی گیا ہے حج کرنے کے لیے اور وہ صحیح کر رہا ہے صفا اور مروہ کے درمیان تو حج کرنے کے لیے گیا ہے تو یہ ننگا ہو کر کے کیوں وہ صحیح کرے گا ایک فرضی مسئلہ ہے اسی طریقے سے ایک فرضی مسئلہ یہ بھی آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ ایک موسن ازان دے رہا ہے اور ازان کے دوران ہی مرتد ہو گیا وہ اب دوسرا محسن جب ازان دے گا تو ازان کہاں سے شروع کرے گا یہ سب فقہی فکری ہیں اسی طریقے سے فقہ کے اندر یہ مسائل دیکھیں گے کہ کوئی آدمی کہتا ہے اپنی بیوی بی سے کہ تیرے بال کے اوپر تلا تیرے ہاتھ کو تلا تیرے پیر کو تلا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنے تج پر تلا تو کتنی تلاق واقع ہوئے اس کو فی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کرام کے زمانے میں اتنی دقیقہ رسی اور اتنی اور سیدھے سادے مسائل کے اوپر چپ چاپ عمل کرتے تھے ایسی باریکیاں اور ایسی تدقیقات نہیں کرتے تھے وہ. ان چیزوں سے اس آیت کریمہ میں منع کر دیا گیا یا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جانوروں کے نام بتائے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ وسیلہ حام یہ تمام جانوروں کے نام ہے بکرے کا نام اونٹ کا نام گائے کا نام بیل کا نام در حقیقت اپنے معبودوں کے نام پنج کر کے نیک کام سمجھ کر کے ان جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے مختلف نام رکھ دیا کرتے تھے تو معبودوں کے نام جو کی خاطر جانور چھوڑ دیے جاتے تھے ان کے یہ نام بتائے گئے کہ کسی کا نام انہوں نے وسیلہ رکھ دیا کسی کا نام جو ہے حام رکھ دیا کسی کا نام صاحبہ رکھ دیا اور سب سے پہلے حدیث پاک میں بخاری کی کہ سب سے پہلے جس آدمی نے معبودوں کے نام پر اپنے محبودا نے کے نام جانور چھوڑے ثواب کی خاطر وہ عمر ابن عامر خزائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے مہراج کے اندر جہنم میں اسے اپنی کھینچتے ہوئے دیکھا ہے تو جو لوگ اپنے پیروں فقیروں کے نام جانوروں کو چھوڑتے ہیں در حقیقت عمر ابن عامر خزائی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو جہنم کے اندر اپنی اتنیاں گھسیٹ رہا ہے اب اپنی اتنیاں گھسیٹوانی ہو تو ایسا کرو خواجہ کے نام کا بکرا اور سید احمد صاحب کبیر کی گائے اور اللہ بالا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور اس کے بعد پوچھے گا تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا بارگاہ کی اتنی عظمت ہوگی جلالت شان کے پیشے نظر تمام کے تمام رسول پریشان ہوں گے وہ بول دیں گے لا علم لنا. ہمیں معلوم نہیں اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک کی بارگاہ کا کتنا روبو دبدبا ہوگا جبکہ تمام نبیوں کو معلوم ہے کہ ہماری امتوں نے ہمیں کیا جواب دیا اللہ پوچھے گا تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تو امبیا کو تو معلوم ہے نہ انہیں بتانا چاہیے کہ ہماری امتوں نے ہمیں یہ جواب دیا لیکن ڈر کے مارے روبو دبدبا دب ایسا ہوگا اللہ کی بارگاہ کا اتنا جلال کا عالم ہوگا کہ وہ کہہ گے لا علما اللہ ہمیں معلوم نہیں نکانتا تمام غائبوں کا جاننے والا ہے اور اس کے بعد خاص طور سے حضرت عیسائی السلام کو لایا جائے گا ان کی ماں کو لایا جائے گا عدالت میں یہ اس لیے کہ تاکہ عیسائی دیکھ لے کہ جن کو ہم اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور محبوب مانتے تھے یہاں تو عدالت اللہ کی ہے اور یہ گواہ کی حیثیت سے عدالت میں بلائے جا رہے ہیں گواہ کیبارک بنا لو اللہ کے علاوہ یہاں دیکھے کا لفظ ہے ایک بہت پیارا ہے کہ اللہ ابن مریم آنت قلت کہ جب اللہ یہ پوچھے گا کہ اے بن مریم کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ تم لوگ اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو یہ, من دون اللہ کے اندر یہ نبی بھی داخل ہے مندون اللہ کے اندر ان کی ماں داخل ہے اب بتائیے یہ کہنا کہ اس سے مراد جہاں مندون اللہ ہے اس سے مراد خالی بدھ ہے یہ کہاں تک صحیح ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس آئک کے اوپر ان بدبختوں کی نظر نہیں گئی ہے نہیں تو اچھی طرح سمجھ لیتے کہ ہاں من دون اللہ کے اندر بالکل صاف طور پر حضرت عیسی علیہ اسلام داخل ہیں اب نبی اگر مندون اللہ میں داخل ہے اور اس کی ماں داخل ہے مندون اللہ میں تو یہ اولیاء میں داخل نہیں ہے اولیا داخل نہیں مندون اللہ میں یہ کیسا اندھیر ہے اور قرآن حکیم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان آیات کے اندر ہمارے اولیاء مراد نہیں ہیں بلکہ براد ہے مندون اللہ, اللہ, کے اللہ, کے اللہ, من اللہ میں حضرت عیسائی علیہ السلام بھی ہیں اور ان کی ماں بھی ہیں. حضرت عیسائی پریشان ہو کر کے میں یہ, یہ کیسے کہتا کہ مجھے اور میری ماں کو جو اپنا معبود بنا لو ارے تو نے جو مجھ سے کہا تھا وہی میں نے ان سے کہا تھا اور جب تک میں ان کے درمیان تھا تب تک تو میں ان پر گواہ تھا لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ان کے حالات سے آگا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا نبی کو علم غیب نہیں ہوتا اس کے بعد بڑے ادب سے کہیں گے تو وہ بچ جائیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت ہی نہیں بچ پائیں گے گواہی وہاں تام ہو جائے گی مجرموں کے اوپر شہادت پوری کر دی جائے گی نبی گواہی دے دے گا اور یہ سب کے سب پکڑے جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک نے حضرت عیسی علیہ السلام کے جو صحابی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے غالباً ایک دفعہ بہت بھوکے ہو گئے بہت بھوک سے پریشان ہو گئے تو کہنے لگے تھے کہنے لگے کہ اے ایب ابن مریم کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اللہ, اللہ سے ڈرو ان کنتم رہے کیسا مطالبہ کر رہے ہو آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کر رہے ہو کہا کہ نہیں وہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تباروں کو تالا دسترخان اتارنے پر قادر ہے یا نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قابر ہے لیکن ہم یہ آپ سے پوچھ رہے کہ دسترخان اتارنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسمان کی سے ہمارے لیے دسترخان نازل فرما آن اور حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے تصریح نہیں ہے کہ دعا تو کی گئی یہ تو معلوم ہے لیکن دسترخوان اترا کہ نہیں اترا علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ دسترخوان اترا تھا اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا لَا وَعَذِّبُهُ أَحْدَم مِن <الْعالمين> میں اس دسترخوان کو اتارنے کے بعد اگر تم لوگ بگڑے تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی قوم کو میں نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی یہ وارننگ سن کر کے ان لوگوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا تھا بعض لوگوں نے بارے میں اس سلسلے میں کوئی تصریح نہیں ہے کہ دسترخوان اترا تھا کہ ہاں بعض علماء کا خیال ہے کہ اترا تھا یہاں لفظ عید سے اہل بدات نے ایک نقطہ نکالا ہے وہ تو اسی طریقے سے نقطے نکالتے رہتے ہیں. کہ دیکھو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ دسترخوان اتار دے آئے ہمارے رب ہم جس دن یہ دسترخوان اترے گا ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے اب دیکھو یہاں عید کا تذکرہ ہے لہٰذا عید میلاد منانا چاہیے کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا بھان متی نے کنبا جوڑا قرآن حکیم ایک دوسری بات کہہ رہا ہے اور اس سے ایک بدا کے اوپر استدلال استدار عید معاہدہ سے عید میلاد پر استدال جبکہ عید معاہدہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی اگر دسترخوان اترا تھا تو اور اگر اس طریقے کی عید ہمارے لیے منانا جائز ہوتی تو قرآن حکیم ضرور اس کی تصریح کرتا جب تک کسی دوسری شریعت کی بات سراہد کے ساتھ بیان نہ کی گئی ہو ہمیں کرنے کے لیے تب تک ہم اس کام کو نہیں کر سکتے لہذا غلط استدلال ہے وہ دوسری شریعت تھی اس شریعت کے ماننے کے ہم مکلف نہیں ہیں جب تک کہ قرآن خود حکم نہ دے کہ وہاں کیا گیا تو تم بھی کرو ایسی کوئی بات نہیں ہو اور دوسرے عید کا جو تصور تھا پہلے وہ آج کل کی عیدوں کی طرح نہیں ہے کہ عید کا مطلب آج کل لے لیا گیا ہے کہ چراغ کیا جائے جشن کیا جائے اور ایسے اخلاف سوز حرکتیں کی جائیں اس دن کے اندر کے اندر اندر کہ عام عام طور پر عام دنوں جائے اخلاق سوز حرکتیں اس دن کے اندر آدمی نہ کرے عید کا یہ مطلب لیا جاتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کا مفہوم بتایا ہے اور تمام انبیاء سابتین کے ہاں جو کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ تمام لوگ جمع ہو کر کے مسلمان اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر کریں اللہ تبارک تعالیٰ کی تکبیر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تہمید کریں, کریں اس کی تمجید کریں یہ تھا کا تصور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن چراغا کیا جائے اس دن جشن مسرت منایا جائے عید کا جو تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے اور انبیاء دیا کے زمانے میں عید کا جو تصور تھا وہ تصور یہاں موجود نہیں ہے انہوں نے عید کا ایک دوسرا مطلب لے لیا ہے ایک تو غلط استدلال اور دوسرے عید کا دوسرا مطلب لے لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی اور مجوسی ایک خاص دن میں عید مناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ عید تم کیوں مناتے ہو انہوں نے وجہ بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو دو عیدیں دی میں تمہیں دیتا ہوں ایک تو رمضان کے بعد جو ہے وہ اور ان ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عید کا حکم نہیں دیا ہمیں صرف دو عیدیں یہ تین عیدیں نکالنا یہ اہل بدا جی کی جرات ہے اور انہی کا کام ہے اس کے بعد اللہ تبارک بتا نے سورے کے اندر یہ فرمایا کہ اسی نے تاریخی کو اور اسی نے نور کو پیدا کیا ہے یہاں مجوسیوں کا رد ہے وہ کہتے ہیں کہ اور ایک طاقت ہے نور کی یہ دو متضاد طاقتیں اس کائنات کے اوپر متصرف ہے اپنا حکم رکھتی ہیں اپنا اقتدار رکھتی ہیں ایک کا نام یسدا ہے جو خیر کا دیوتا ہے اور نور کا دیوتا ہے اور ایک کا نام احرمن ہے وہ ظلمات کا دے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے تاریخیوں کا خدا ہے وہ یہ دو خدا تاریخی اور نور کے اس کائنات کے اوپر متصرف ہیں حکیم کہتا نہیں ایسا نہیں ہے نور. اللہ, بھی, اللہ ہی نے کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے نور کو پیدا کیا ہے وہی تاریخی اور نور کا خالق ہے اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال بڑا عجیب ہے اور جواب بھی بڑا عجیب ہے سوال یہ تھا کہ آپ نبی ہیں آہ, نبی ہیں اچھا جن کیوں نہیں نبی بنا لیا گیا کوئی فرشتہ نبی بن کر کے کیوں نہیں آیا انسان کو کیوں نبی بنایا گیا یہ سوال ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے اس کی اصلی شکل کے اندر تو تو ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہو جاتی فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو تمہاری حالت خراب ہو جائے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرئی کو کوئی یا محمد نہیں دیا اس کے بعد پھر آواز آتی ہے یا محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھ رہے کہیں نظر نہیں آیا بلانے والا اچانک آپ کی نظر کے اوپر پڑی افق کے اوپر دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہے اپنے چھ سوپروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ہےاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے نہیں سیدھے گھر آ گئے پریشان ہو گیا نبی کا دل جو ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے اللہ تبار پتال کی نگرانی میں ہوتا ہے نبی اب نبی اگر دیکھ کر کے فرشتے کو پریشان ہو جائے تو عام آدمی اگر فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے ان کا کیا حال ہوگا تو اللہ تبار تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم فرشتے کو اس کی اصلی شکل پہ بھیج دیتے تو تم ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے اور وہ تمہارے لیے لائف اتبا نہیں ہوتا اچھا جن کو کیوں نہیں نبی بنا دیا گیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن کو اس وجہ سے نبی نہیں بنایا جا رہا ہے یا اسی طریقے سے ان کو نبوت نہیں دی گئی اور تمہارے پاس جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا اس لیے کہ جن جو ہوتا ہے یہ کچھ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص قوتوں کے مالک ہوتے ہیں اب نماز کا وقت ہو گیا پانی چاہیے پانی آس پاس کہیں نہیں ہے اب جن یہ کہتا ہے کہ میں ذرا دوسرے بڑے اعظم سے وضو بنا کر کے آتا ہوں چلو میرے ساتھ اب اس کے ساتھ کیا دوسرے بڑے اعظم سے لوگ جا سکتے ہیں